فَلَا أقسم بالشفق والليل وما وَسَقَ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بلاللذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور پورے چاند کی قسم یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ کفار تو جھوٹا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ کے دلوں میں رکھتے ہیں انہیں علمناک عذابوں کی خوشخبری سنا دیجیے ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا نیک بدلہ ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سمعت کیجیے شفق یعنی سرخی کی قسم اور لوگوں کی حالت شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے علی ابن عباس عبادہ بن صامت ابو حریر شداد بن اوس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم محمد بن علی بن حسین بکر بن عبداللہ المزنی بکیر بن اشد مالک ابن ابی ذئب عبدالعزیز ابن ابی سلمہ اور ماجیشون رحمۃ اللہ علیہم یہی فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں ابو حرن رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ مراد سفیدی ہے پس شفق کناروں کی, کی سرخی کو کہتے ہیں وہ طلوع سے پہلے ہو یا غروب کے بعد اور اہل سنت کے نزدیک مشہور یہی ہے خلیل کہتے ہیں عشاء کے وقت تک یہ شفق باقی رہتی ہے جوہری کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی اور روشنی باقی رہتی ہے اسے شفق کہتے ہیں یہ اول رات سے عشاء کے وقت تک باقی رہتی ہے اکریمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب سے لے کر عشاء تک صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے البتہ مروی ہے کہ اس سے مراد سارا دن ہے اور یہ روایت میں ہے کہ مراد سورج ہے غالباً اس مطلب کی وجہ اس کے بعد کا جملہ ہے تو گویا روشنی اور اندھیرے کی قسم کھائی امام ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دن کے جانے اور رات کے آنے کی قسم ہے اوروں نے کہا ہے سفیدی اور سرخی کا نام شفق ہے اور قول ہے کہ یہ لفظ ان دونوں مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے وسق کے معنی ہیں جمع کیا یعنی رات کے ستاروں اور رات کے جانوروں کی قسم اسی طرح رات کے اندھیرے میں تمام چیزوں کا اپنی اپنی جگہ چلے جانا اور چاند کی قسم جب کہ وہ پورا ہو جائے بھرپور ہو جائے اور پوری روشنی والا بن جائے لتر کا بننا الآآخر آیا <الْآيَة> کی تفسیر بخاری میں مرف حدیث سے مروی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو سال آئے گا وہ اپنے پہلے سے زیادہ برا ہوگا میں نے اسی طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس حدیث کے اور اوپر والی حدیث کے الفاظ بالکل یکساں ہیں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے واللہ علم اور یہ مطلب بھی اس حدیث کا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کی تائید عمر ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم اور عام اہل مکہ اور اہل کوفہ کی قرآد سے بھی ہوتی ہے ان کی اقرات لتر کبن نہ با کے زیر سے شابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی تم ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھو گے مراد اس سے معراج ہے یعنی منزل ب منزل چڑھتے چلے جاؤ گے سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق منزل طے کرو گے جیسے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے سے اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے بالکل برابر برابر یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی یہی کرو گے لوگوں نے کہا اگلوں سے مراد آپ کی کیا یہود و نسارہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون مکھور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بیس سال کے بعد تم کسی نہ کسی ایسے کام کی ایجاد کرو گے جو اس سے پہلے نہ تھا عبداللہ فرماتے ہیں آسمان پھٹے گا پھر سرخ رنگ ہو جائے گا پھر بھی رنگ بدلتے چلے جائیں گے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی تو آسمان دھواں بن جائے گا پھر پھٹ جائے گا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں پست و ذلیل تھے آخرت میں بلند وزیر عزت بن جائیں گے اور بہت سے لوگ جو دنیا میں مرتبے اور عزت والے تھے وہ آخرت میں ذلیل و نامراد ہو جائیں گے اکریمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ پہلے دودھ پیتے تھے پھر غذا کھاتے ہو پہلے جوان تھے پھر بڈھے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نرمی کے بعد سختی سختی کے بعد نرمی امیری کے بعد فقیری فقیری کے بعد امیری صحت کے بعد بیماری بیماری کے بعد تندرستی امام ابن جری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت سخت کاموں میں ایک کے بعد ایک میں پڑھنے والے ہیں اور گو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے لیکن مراد سب لوگ ہیں کہ وہ قیامت کی ایک کے بعد ایک ہولناکی دیکھیں گے پھر فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا یہ کیوں نہیں ایمان لاتے اور انہیں قرآن سن کر سجدے میں گر پڑنے سے کون سی چیز روکتی ہے بلکہ یہ کفار تو الٹا جھٹلاتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں اور سرکشی میں اور برائی میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جنہیں یہ چھپا رہے ہیں بخوبی جانتے ہیں تم اے نبی انہیں خبر پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ اس عذاب سے محفوظ ہو کر بہترین اجر کے مستحق ایماندار نے کردار لوگ ہیں انہیں پورا پورا بے کٹا بے حساب اجر ملے گا جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا آقاً غیر مجزوز یعنی بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بلا احسان لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہر آن ہر لہوہ اور ہر وقت اللہ اعزا و جلل کے اہل جنت پر احسان و انعام ہوں گے بلکہ صرف اللہ کے احسان اور اللہ کے فضل و کرم کی بنا پر انہیں جنت نصیب ہوئی نہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے بس اللہ مالک کا تو ہمیشگی اور مدام والے احسان اپنی مخلوق پر ہے ہی اللہ کی ذات پاک ہر طرح کی ہر وقت کی تعریفوں کے لائق ہمیشہ ہمیشہ ہے اسی لیے اہل جنت پر اللہ کی تصبیح اور اللہ کی حمد یعنی تعریف کا الہام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح سانس بلا تکلیف اور بے تکلف بلکہ بے ارادہ چلتا رہتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ آخر ان الحمد رب العالمین یعنی ان جنتیوں کا آخری قول ہی ہوگا کہ سب تعریف جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہی ہے سامعین الحمد سورہ انشقاق ان کی تفسیر مکمل ہوئی اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا کرے اور ہمیں برائی سے بچائے